و نور اللہ فرمان مصطفیٰ فرمایا شب جمعہ اور روزے جمعہ یعنی رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درد پاک کی کثرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا اے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے آسومت نشان ہے ان نما اعمال و بن اور کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا اور ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب کیسے ملے گا اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کرنے کی اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شرکت کروں گا ثواب پانے کے لیے شرکت کروں گا توجہ کے ساتھ سنوں گا نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا قرآن آیات رشمت الہی ازل کی امید پر انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے سو سے زائد نام ذکر فرمائے اور پچھلے کئی سلسلوں میں یہ نام بھی بتائے جا رہے ہیں کس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے ترجمہ تفسیر بھی پیش کی جا رہی ہے اور وجہ تسمیہ یعنی یہ نام قیامت کا کیوں رکھا گیا یہ بھی ارض کیا جا رہا ہے آج بھی چند نام پیش کیے جائیں گے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے اعمال نامے کھولے جانے کا دن چنانچہ پارہ پارا سورہ تکویر کی آیت نمبر دس میں ارشاد ہوتا ہے ادف نشی نُشِرَتْ اور جب نام اعمال کھولے جائیں ہر انسان کے ساتھ نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے موجود ہیں اور قیامت کے روز نام اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کسی کو پشت کے پیچھے سے اس کو دیے جائیں گے ہم نے جانتے ہمارے نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے اللہ والوں کو کیسا خوف ہوتا تھا اس معاملے پر سنیے احجار علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لے نقل کرتے ہیں چنانچہ مکتوبۃ المدینہ کی متبوعہ کتاب خوف خدا میں احجالعلوم کے حوالے سے ہے حضرت سعین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں دکھاتا اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا اور اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور دیکھتے ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ کا تلاوت فرمائی از اشم سوی جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب اس آیت پر پہنچے وہ ادا سوہ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کی شان و عظمت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ان کے سائے سے شیتان بھاگتا امت میں پیارے آکاری سلاۃ اسلام کے بعد صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ردی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے اتنی ساری فتوحات اسلام کی اتنی خدمت اور قرآنی آئے سن کر قیامت کا احوال سن کر اعمال ناموں کا ذکر سن کر فاروق اعظم ردی اللہ تعالی انہو بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خوفتا فرمائے جو یہاں خوف میں مبتلا رہے گا آخرت میں اسے امن دیا جائے گا اور جو یہاں بھی خوف رہے گا آخرت میں خوف زدہ کیا جائے گا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آفیت عطا فرمائے قیامت میں جہنم کو ظاہر کیا جائے گا وہ دن جس دن دوزخ ظاہر کی جائے گی چنانچہ پارا تیسور تکاسر کی آئیٹ نمبر سات میں ارشاد ہوتا ہے پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے کس کو دو سکتے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیالیس حضرت سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوفناک اور بھیانک مقام تیار کیا ہے کس کے لیے کافروں کے لیے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار کرتے ہیں شرک کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں جرم کرتے ہیں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے قیامت میں خوفناک آخرت میں ایک خوفناک بھیا مقام ہے اس کا نام ہے جہنم اردو میں کہتے ہیں دوزخ ایک روایت کے مطابق دوزخ ساتویں زمین کے نیچے ہے جہنم کے سات طبقاتیں جہنم لذا حتمہ سعیر سقر جہیم حاویہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کو سات حصوں میں منقسم کیا جائے گا اور ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین جہنم کے دروغے کا نام مالک علیہ السلام اور جہنم کیا ہے اس کے عذابات کیا ہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال جلدوں میں اس کا تفصیلی بیان وہاں سے دیکھ کر اس کو پڑھ لیجیے مکتبت المدینہ کی جو بھی کتب ہیں یہ تقریباً آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائیں گی ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی چارج اس میں نہیں ہے کیونکہ دعوت اسلامی کے جملہ کام نیکی کی دعوت کے لیے ہیں اللہ کی کے لیے قیامت کے دن معذرت قبول نہیں کی جائے گی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی پردے اٹھا دیے جائیں گے تو قیامت کے نام میں چار حالتیں بیان کی گئی ہیں وہ دن جس دن عزر نامنظور ہوں گے دلوں کی آزمائش ہوگی پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی پردے اٹھ جائیں گے پہلی حالت کیا وہ دن جس دن عزر نامنظور ہوں گے اور قرآن پاک میں کئی بار آیا کہ قیامت کے روز ظالموں کو معذرت نفع نہیں دے گی وہ راضی کرنا چاہیں گے ان سے رب راضی نہیں ہوگا ان سے کہا جائے گا توبہ کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرو جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی تو آج اگر کوئی کافر ہے تو توبہ کرے مسلمان ہو جائے اپنے کفر سے توبہ کر کے تو مشرق ہے شرک سے توبہ کرے مسلمان ہو جائے دار اسلام میں داخل ہو جائے اللہ کی رحمت سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے کوئی گنہ کار ہے بدکار ہے. شرابی ہے جواری ہے ماں باپ کو ستانے والا ہے فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہے جوئے کا رسی ہے طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اس کی معذرت قبول کی جائے گی اور مرنے کے بعد قیامت کے روز پھر کیسی توبہ کیسی معذرت پارا اکیس سورہ روم آئی نمبر ستاون میں ارشاد ہوتا ہے اللَّهِ يَنفعُ وَلَاهُمْ تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے پارا انتیس سورہ مرسلات آئی چھتیس وَلَا لهم اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں کہ جس میں عذر قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول بھیجے خوشخبری سناتے تھے ڈر سنا کہ اللہ کے ہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں پارا سورہ نسا کے آج نمبر 165 میں ارشاد ہوتا ہے رسولاً بعد رسول, رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو, کو کوئی عذر نہ رہے پارا سولہ سور پوا کی آج نمبر ایک سو چونتیس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزولیمان اور اگر ہم انہیں کسی آزاد سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو روزے قیامت ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کے ذریعے و رسوا ہوتے تو اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا تاکہ قیامت کے دن کفار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر کوئی حجت نہ رہے رسولوں کو بھیجنے کے بعد عزر ختم ہو گیا بغیر حکام کی تبلیغ کے ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے قیامت کے روز عضر قبول نہیں ہوگا دلوں کی آزمائش ہوگی یوم طبل سور جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی چھپے عقیدے چھپی نیتیں چھپے اعمال جو بندہ اپنے اعمال کو چھپاتا ہے روزے قیامت اللہ تعالی سب کو ظاہر فرما دے گا مومنوں کے عیب چھپائے گا کفار کے عیب منافقین کے عیب ظاہر کیے جائیں گے قیامت کی تیسری کیفیت اور حالت کیا ہوگی تب ہر پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی تم سی ہی تخت ترجمہ کنزلی مان اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے دیامت کی چوتھی حالت تکشف الاست وہ جس دن پردے اٹھ جائیں گے پارہ چھبیس سورہ قاف کی آئے نمبر اکیس میں ارشاد ہوتا ہے لقد کم تفیغی بے شفی تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تفسیر دنیا میں اور ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تفسیر جو تیرے دل اور کانوں اور آنکھوں پر پڑا تھا تو آج تیری نگاہ تیز ہے تفسیر کہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس کا دنیا میں انکار کرتا تھا لاج رکھ لے گناہ God نبی علمین صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ آنکھیں جھکی ہوں گی آوازیں بند ہوں گی توجہ کم ہوگی پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی گناہ سامنے آ جائیں گے انتی سورہ معارج آج چوالیس نشاد ہوتا ہے آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر دل سوار یہ ہے ان کا وہ دن یعنی روز قیامت جس کا ان سے وعدہ تھا تو سیر نور الرفان میں مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا قبروں سے اٹھتے ہی کفار و مومنین میں فرق ہوگا جس سے ہر ایک پہچان لیا جائے گا کافر چہرے کے بل چلے گا چہرے کے بل قیامت مت کے روز کافر چہرے کے بل چلے گا پہچان لیا جائے گا یہ کافر ہے جو رب تبارا کا بطالہ دنیا میں پیروں پر چلانے پر قادر ہے وہی چہرے کے بل پر بھی چلانے پر قادر اور چلائے گا اور بہت سارے جاندار وہ پیٹ کے بل بھی چلتے ہیں اس کی شان تو کفار کو قیامت کے روز چہرے کے بل چلایا جائے گا ذلا سوار ہوگی آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہوں گے اور کیسا عالم ہوگا ان کا جو قیامت کے منکر ہیں قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں سنیے میں آپ کو چند آیات سورہ سجدہ پارہ نمبر اکیس سے پیش کرتا ہوں ترجمہ کنجلی ایمان سے تو احسان سے فیرون ترجمہ کنزلی اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تفسیر اور مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے اجزا مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے ترجمہ کیا پھر نئے بنیں گے بل ہوں بلی کو بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں تفسیر یعنی موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے وہ اس انتہا تک پہنچے ہیں کہ آخرت کے تمام امور کے منکر انکار کرتے ہیں حتیٰ کہ رب عزل کے حضور حاضر ہونے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تفسیر اس فرشتے کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے روح قبض کرنے پر مقرر ہیں اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے جس کا وقت آ جاتا ہے بے درنگ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں مربی ہے کہ ملک الموت علی السلام کے لیے دنیا مسلے کفے دست ہتیلی کی مانت کر دی گئی ہے تو وہ مشارک و مغارب کی مخلوق کی روحیں بے مشقت اٹھا لیتے ہیں اور رحمت و عذاب کے بہت فرشتے ان کے ماتحت ہیں فرمایا تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے تفسیر اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اول اتروجر کے سورو سے اور کہیں تم دیکھو جب مجرم تفسیر کفار و مشرقی اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے تفسیر اپنے افعال و کردار سے شرمندہ نادم ہو کر اور عرض کرتے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا تفسیر مرنے کے بعد اٹھنے کو اور تیرے وعدہ وائید کے صدق کو سچائی کو جن کے ہم دنیا میں منکر تھے یعنی انکاری تھے ترجمہ اور سنا تفسیر تج سے تیرے رسولوں کی سچائی کو تو اب دنیا میں تفسیر ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آ گیا تفسیر اور اب ہم ایمان لے آئے لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں کچھ کام نہ دے گا آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شِئْنَا مِنَ <اجمعين> اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے تفسیر جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کے خازن یعنی نگران ان سے کہیں گے فضو کو اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے تفسیر اور دنیا میں ایمان نہ لائے تھے ن سو خون ادا بلخل ادا بل خلو تم تم ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تفسیر عذاب میں اب تمہاری طرف التفات نہ ہوگا اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ تو گفار نے کہا کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے پھر نئے بنیں گے تو کہا گیا کہ یہ رب کے حضور حاضری سے انکار کرتے ہیں اور بتایا گیا کہ ملک الموت علیہ السلام تمہیں موت دیں گے رب کی طرف پلٹو گے اور پھر مجرموں کا حال کیا ہوگا وہ سر نیچے ڈالے ہوں گے اور کہیں گے یا رب ہم نے دیکھا سنا ہمیں پھر بیچ دنیا میں نیک کام کریں گے ہم کو یقین آ گیا اب ایمان لے آئے اور ان کو کہا جائے گا کفار کو اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ یا اللہ بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شامل فرما لے ہمارا ایمان سلامت رہے ہم ایمان پر زندہ رہیں ایمان سے دنیا سے جائیں مسلمان <سلام> مت کا وہ دن ہوگا مدیچر کے ناظرین کہ لوگوں کو گواہوں سمیت چلایا جائے گا شہید اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہانکنے والا فشتہ ہوگا جو میدان معاشر کی طرف ہاں گا اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے عملوں کی گواہی دے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہانکنے والا فرشتہ ہوگا گواہ خود اس کا اپنا نفس ہوگا اور یہ بھی قول ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ ہوگا گواہ اپنے آزا ہوں گے بدن ہاتھ پاؤں وغیرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں بے حساب ہمیں بخش کیا مت کا وہ دن ہوگا جب امال تولے جائیں گے نیکی اور بدیاں تولی جائیں گی میزان قائم کی جائے گی نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھے گا بدیوں کا پلڑا نیچے جائے گا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے سعادت ہوگی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے لیے بدبختی ہوگی فرشتے اعلان کریں گے سعادت مند ہو گیا شقی ہو گیا بدبخت ہو گیا اس کا ذکر پارہ سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر سینتالیس میں ہوتا ہے ترجمہ تنزول ایمان اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز تفصیل اعمال میں سے رائے کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو کے ناظرین قیامت کا وہ دن ہے کہ جس دن گرم پانی کو جوش دیا جائے گا جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا چراچے پارا پچیس سورہ دخان کے آیت نمبر پینتالیس چھیالیس میں ہے کل مغلی فل متون شمین گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسے کھولتا پانی جوش مارے زقوم منہ میں رہے تو نہایت بدمدا پیٹ میں پہنچ کر پگلے ہوئے تانبے کی طرح تیز گرم ہو چنانچہ چونکہ کفار دنیا میں حرام خور تھے مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے انہیں جہنم کی یہ غذا دی جائے گی تو قیامت وہ دن ہے جس میں گرم پانی کو جوش دیا جائے گا وہ دن جس میں آگ مسلسل جلے گی بھڑکائی جائے گی وہ کفا بھی جہنما بارہ پانچ سورہ نصاف کی آئٹ نمبر پچپن کنزول ایمان اور دوزر کافی بھڑکتی آگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کفار کو سزا دینے کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ یہ وہ دن ہوگا جس دن کفار نا امید ہوں گے بارہ اٹھارہ سورہ کی آد نمبر ستر میں اس کا ذکر ہے ترجمہ تنظول ایمان یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں قیامت کے دن کفار مایوس ہوں گے بارہ تیرہ سورہ یوسف کے ہے نمبر ستاسی میں رشاد ہوتا ہے ترجمہ تنظول ایمان بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ قیامت کے روز کس طرح مایوسی ملے گی ملفات اعلیٰ حضرت میں ہے میڈا لایا جائے گا قیامت کے کرو جنتیوں سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے جہنمیوں کی طرف منہ کر کے پوچھا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں ہم پہچانتے یہ موت ہے پھر جنت و دوزک کے درمیان حضرت یا سلاۃ وسلام اپنے ہاتھ سے موت کو زبرا فرمائیں گے پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو کبھی مرنا نہیں بالکل مایوس ہو کر پلٹیں گے ایسا رنج ان کو کبھی نہ ہوا ہوگا پھر جنتیوں سے کہا جائے گا اب تم جنت میں ہمیشہ رہو اب کبھی مرنا نہیں وہ نہایت خوش ہو کر پلٹیں گے ایسی خوشی ان کو کبھی نہ ہوئی ہوگی تو بے رابطے ہے جاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم